شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا اسلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون جہاد نمبر ایک آ گیا تھا اب قانون جہاد نمبر دو یا نا منو ایمان والو اتاد کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نہ پھرو تم اسی اتاد سے ان ہو ہے نا تو ہو ضمیر کا مرجا اطاعت ہے نہ پھرو تم اسی اطاعت سے حالانکہ تم سنتے ہو قرآن کو اور نصیتوں کو ولا تو کون ہو مومنین اور نہ ہو تم مصر ان لوگوں کے اس کے نیچے لکھو کفار و منافقین کفار و منافقین نہ ہو تو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کہا سمے ہم نے سنا زبان سے تو کہتے ہیں ہم نے سنا وہ لا یسباؤ حالانکہ وہ نہیں سنتے قبول کا سننا یا نفی کس کی ہے سننا کس کا قبول کا زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ نہیں وہ سنتے سننا قبول کا ایسی سن لیتے ہیں ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا ان شرط دوا شکوا لکھو جی بے شک بدترین لوگوں کے نزدیک اللہ کے وہ ہیں کہ اص سم و ہیں حق سے سوم کے نیچے کیا لکھنا ہے بہرے کس سے ہیں حق سے الب گونگے ہیں حق کو بولتے نہیں اللہ زین اللہ یا جو کہ نہیں سمجھتے بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں بے عقل بھی ہیں یہ شکوہ ہے ان کا ولّہ فیم خیرماہ یہاں اور کرنا اگر جانتا اللہ تعالی ان کے اندر خیر کو تو البتا سناتا ان کو ولو عصما اور اگر سنائے ان کو تو پھر جائیں گے آپ حضرات نے منطق کے اندر پڑھا ہے کہ حد اوسط کو گرانے سے کیا نکلتا ہے نتیجہ العالم متعرن کل و متعرین متغیر متغیر کیا ہے جی حد اوسط ہے اے گرا تو نتیجہ کیا ہے حاد ادھر دیکھو جی لو علم اللہ فی ہم خیر لاسما ہم ولاؤ اسما یہ تکرار ہے نہیں یہ کیا ہو گیا حد اور اس کو گراؤ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ولو علم اللہ فی ہم خیر کا نتیجہ نکلے گا بھئی لو آسما دونوں جگہ گرا دو تو مانا یہ ہوگا کہ اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو تو پھر جاتے یہ ٹھیک ہے نتیجہ بھائی اللہ خیر جانے تو قبول کرتے یا پھر جاتے قبول کرتے ادھر ہے کہ پھر جاتے نتیجہ غلط نکل رہا ہے آپ ذرا غور فرمائیں حد دے اور وہ ہوتی ہے جو متقرر ہو کیا بینی وہی چیز ہو یہاں بینی وہی چیز نہیں ہے ذرا غور کریں اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو لا ہم البتہ سناتا ان کو سنانا قبول گا یہاں لکھ لو ایسا سناتا کہ وہ قبول کر لیتے اور ان کو سمجھ میں آ جاتا تو لا ہم جو پہلا ہے نا اس سے مراد کون سا سنانا ہے قبول کا کیا کہ قبول بھی کریں البتہ سناتا ان کو سنانا قبول کا خیر کے اندر ایسے ہے نا اور دوسرا اسمام جو ہے نا کہ سنانا قبول کا نہیں مطلق سنانا ہے کیا حد اوسات ایک رہی اب البتہ اگر ان کو مطلق سنا ہے قبول والا نہ پھر جائیں گے اگر سنانا قبول کا تو ان کی قسمت میں نہیں ہے نا تو مطلق سنیں گے پھر وہ مورزوم اور وہ اراض کرنے والے ہوں گے یا یوحلہ زین ابن قانون جہاد نمبر تین اے ایمان والو کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا جب بلائے تم کو طرف اس چیز کے جو زندگی بخشتی ہے تم کو وہ کون سی چیز ہے جو زندگی بخشتی ہے جہاد لکھ لو جہاد شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے جہاد کے ساتھ زندگی ملتی ہے بلائے تم کو ترو ایسی چیز کے جو زندگی بخشتی ہے تم کو اور جان لو آگے ہے کہ دلوں پہ کس کا کنٹرول ہے اللہ کا ہے جب اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاد کرو تو فوراً لباع کہہ لو فوراً کہہ لبایک تو تمہیں توفیق ہو جائے گی جہاد کی نیکی کی لیکن اگر فوراً لبایک نہ کہا تو دل ہے خدا کے کنٹرول میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے دلوں کو دوسری طرح پھیر دیں ناراض ہو کے دوسری طرف پھیر دیں یہی دل پہ تو دار و مدار ہے غالمو اور جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قائل ہیں درمیان مرد کے اور درمیان اس کی دل کے آپ دیکھو نا میں مرد ہوں ایسے سمجھو یہ میرا دل ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے قائل ہے تو اللہ تعالی میرے نزدیک دل سے زیادہ قریب نہیں ہوئے یہ میں یہ دل یہ اللہ تعالیٰ حائل ہے تو اللہ تعالیٰ جب دل سے بھی زیادہ قریب ہیں میرے دل کچھ دور ہو جاتا ہے تو میرا کنٹرول ہوگا دل پہ یا خدا کا ہوگا خدا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ حائل ہیں درمیان مرد کے اور اس کی دل کے وہ نور تحقیق شان یہ ہے کہ اس کی طرف کھٹے کیے جاؤ گے وقت تم بھی ہے مومنین مومنین تم خود بھی عمل کرو جہاد کا دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاؤ وہ بھی جہاد کریں لیکن اگر تم مدہن بن گئے نا تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکو گے اور ڈرو تم ایسے وبار سے مدہنت کی صورت میں جو نہ پہنچے گا ظالموں کو تم میں سے خاص طور پہ بلکہ مدہن بھی رگڑے جائیں گے اور جان لو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں واضح کرو اسے ان تم کلیلوں تذکیر انعامات اور ترغیب جہاد تذکیر انعامات اور ترغیب جہاد اور یاد کرو تم جب کہ تھے تم قلیل کمزور خیال کیے جاتے تھے بیچ زمین مکہ کے عرض کے نیچے کیا لکھنا ہے آ, وہاں کمزور تھے نا ڈرتے تھے تم کہ کہیں اونچاک نہ لیں تم کو انسان کہ لوگ تم کو اونچا نہ لیں اے جیسے بڑا پرندہ چھوٹے کو اونچا کے لیتا ہے پا واہ ٹھکانا دیا اللہ نے تم کو طرف مدینے کے پہلے عرض کے نیچے مکہ آ کے نیچے گالی کنائے. مدینے میں ٹھکانہ دیا بے نسر ہی اور تائید کی تمہاری ساتھ نسرات اپنی کے کس دن یوم بدرین بے نسر کہ نیچے کا لکھنا ہے بد کے دن تائید کیا اپنی نسرہ سے اور رزق کیا تم کو پاک چیزوں کا تو یہ بات کو غنائم غنیم تو کا رزق دیا پاک ہلال تاکہ تم شکر کرو یا قانون جہاز نمبر چارد اسلام بعض مفسرین اس آیت کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قرعزہ نے احاط شکنی کی بنو قرائضہ تھا نا یہود کا قبیلہ بنو نذیر بنو قرعدہ بنو قرعزہ نے کی احاط شکنی تو حضرت نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر دیا گھیرا کر دیا جب وہ تنگ ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم آپ کا فیصلہ مانتے ہیں حضرت نے فرمایا حضرت سعد بن نواز تمہارا فیصلہ کریں گے حضرت سعد بن نواز کے تعلقات تھے ان کے ساتھ پہلے سے تو کہنے لگے کہ پہلے ہمارے پاس ابو لباب کو بھیجو تاکہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں مشورہ کر لیں ابوالبابہ کے ساتھ حضرت ابول بابا کی کچھ جائیداد تھی وہاں بنو قرضہ کے اندر گھر بھی تھا بیوی بی بچے وغیرہ رشتے داریاں تھی وہاں تو حضرت نے بڑھا چلو ابولباب بھیجتے ہیں ابوالبابا گئے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم حضرت ساتھ کو حکم مان لیں ابول بابا نے اشارہ کیا گردن کی طرف کہ وہ تو کاٹنے کا مشورہ دیں گے کہے تو بیٹھے اشارہ کیا لیکن بعد میں کیا ہوئے بڑے پریشان ہوئے اور آ کے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا ہفتہ باندھے رہے نماز کے لیے تو خیر انہیں کھولتے تھے یاکن کھانا پینا ختم بے ہوش ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھولا بعض لوگ کہتے ہیں یہ ان کے شان میں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ابوالبابا نے اپنے آپ کو باندھا تھا غزبۂ تبو کے موقعے پہ یہ عام ہے آیت کیا عام آیت ہے واللہ عالم سواب دیکھو جی یہ قانون جار نمبر کتنی ہے جی چار اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ یہ اس کے اس میں خیانت تھی نا آ, ان کے حقوق میں خلل نہ ڈالو بلا تخون یہ سے پہلے لا مقدر ہے اور نہ خیانت کرو تم آپس کی امانتوں میں ایک دوسرے کے پاس امانت رکھو تو اس میں خیانت نہ ہو ون تم اور تم جانتے ہو کہ امانت کی خیانت کیا ہے جرم ہے بالم اسباب خیانت عام طور پہ آدمی خیانت کرتا ہے بیوی بچوں کی محبت میں آ کے اس کی محبت میں آ کے آ غلط کام کرتا ہے وہ بھی اسی محبت میں آئے تھے نا اور جان لو سوائے اس کی مال تمہارے اولاد تمہاری آزمائش کی چیزیں ہیں اور بے شک اللہ ان کے ہاں اجر عظیم ہے یا یو اللہ ذیل عام وقان جہاد نمبر کتنی جی پانچ اے ایمان والو اگر ڈرتے رہو تم اللہ تعالی سے تو یج اللہ کم فرقانہ ثمرات تکوا کے سمرات یہ ہوں گے نتائج سمرات تکوا کر دیں گے اللہ واسطے تمہارے فیصلے کی چیز کہ نمبر ایک لکھو سمرات تکوا سے نمبر ایک اور فیصلے کی چیز سے کیا مراد ہے لکھ لو پارک دنیا میں عزت اور فتح آخرت میں دائمی نعمتیں فیصلے کی چیز یہی ہے دنیا میں عزت و فتح آخرت میں کیا جی دائمی نعمتیں بحشت کی کر دے گا واپس تمہارے فیصلے کی چیز یہ نمبر اے اور مٹائے گا تم سے تمہارے گناہوں کو oh, یہ نمبر دو یہ سب ثمراط تکوا ہے بخشے کا واسطے تمہارے نمبر تین اور اللہ صاحب فضل بڑے کے واعض یم کرو بیک الدین قاقرو یہ درمیان کے اندر قوانی نے جہاد کتنی آ گئے دی پانچ آ اور التیں کتنی تھی سات تھی پہلے کتنی گزری ہیں ابھی دو رہ گئیں عز کے نیچے لکھو علت نمبر چھ پیروی علتوں کے ایز کے ساتھ بیان کیا گیا تھا یہ علت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک کے اندر تھے نا تو ایک دن یہ مشرقین کے سردار اکٹھے ہوئے دار الدوا کے اندر جہاں مشورہ کرتے تھے نا اس گھر کا نام کیا تھا دار الدوا مکان وہاں مشورہ شروع ہو گیا کہ کیا کریں اس کے ساتھ ہمیں تنگ کر دیا ہے انہوں نے حضور کے مطالعہ کہتے تھے کسی نے کہا اس کو جلا وطن کر دو کیا تو وہاں شیطان بھی آ گیا ایک بوڑھے سردار کی شکل کے اندر شیطان بھی مشورے شریف کسی نے کہا اس کو جلا وطن شیطان نے کہا نہیں جلا وطن کرو گے نا دوسرے علاقے کے اندر تقریریں کرے گا اپنی جماعت بنا کے تمہارے پر کیا کرے گا کسی نے کا قید کر دو اس نے کا قید بھی نہیں کیونکہ جو آدمی قید کے اندر ہوتا ہے اس کی بھی ایک عزت شورت ہو جاتی ہے لوگوں کے ہمدردی شامل ہو جاتی ہیں ابو جہال نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو قتل کرو لیکن قتل ایک آدمی نہ کرے ہر ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لو قرائش کے مختلف شاخیں تھی نا تو ہر ہر شاخ سے ایک ایک آدمی لو اور یک دم قتل کریں تاکہ بعد میں اگر بنو حاشم بدلہ لینا چاہیں تو کساس نہ لے سکیں بندے ہوں گے بہت اس سے کس کس کے لیں گے دیات پیرادی ہو جائیں گے تو شیطان بوڑھے نے کہا ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے اب وہاں وہ مشورہ کر رہے تھے اللہ تعالی نے آپ کو اطراع دے دی رات و رات آپ حضرت علی کو اپنے بستر کے اوپر سلائے اور لوگ آ بھی گئے تھے قتل کے ارادے سے محاصرہ کر کے حضور نے ایسے مٹھی بری خال کی ڈالی وہ اندے ہو گئے نبی کریم صاحب باہر تشریف لائے پھر آپ جانتے ہیں آپ تین راتیں کہاں ٹھہرے غار شور کے اندر ہجرت کر کے آئے اور جب چھٹی قلت نمبر چھ ہے نا اور جب خفیہ تدبیریں کرتے تھے تیرے قتل کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے کافر لوگ دار و ندوا میں لے اس میں کا تاکہ قید کریں تو کو جب تدبیریں کرتے تھے تیرے خلاف کافر پھر تاکہ قید کریں تو کو نمبر ایک یا قتل کریں تو کو نمبر دو یا نکال دیں تو کو نمبر کتنی اور وہ بھی تدبیریں کرتے تھے اللہ بھی تدبیر کرتا تھا اور اللہ تعالی بہترین ہے تدبیر کرنے والوں کا تو اللہ نے بچا لیا یا نہیں یہ بھی علت ہے کہ دیکھو اللہ جو محافظ ہے وہ مالک ہے مال کے ویسا تحما یا تنا شکوہ اے بات کفار کی چلی تو ان کا شکوہ ہے کافر تھا کہ نظر ابن حارث پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ کہتا تھا میں قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں گزر چکا ہے نا پہلے اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آئے ہماری تو کہتے ہیں وہ نظر ابن اس نے کہا قد سمے نہ تاکید سن لیا ہم نے قرآن کو اگر چاہیں لقل نا ہم بنا سکتے ہیں مثل اس قرآن کے اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کے مثل بنا سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں ہاں اس کی مثال ہمارے حضرات دیتے ہیں یہ جی ایسے ہے جیسے ایک آدمی کا ہے نا میرا گھوڑا اتنی تیز رفتار ہے کہ ایک منٹ پہ لندن پہنچ جاتا ہے لیکن وہ چہتا نہیں ہے اگر وہ چاہے تو ایک منٹ میں لندن پہنچ جائے لیکن چہتا نہیں ہے ٹھیک ہے ارے ہے, ہے, ہے, ہے, ہے, ہے اگر ہم چاہیں تو بنا لیں مسئلے کے ہم ہیں نہیں یہ قرآن مگر قصے ہیں پہلے لوگوں کے وائس کالو اللہ نمبر کتنی جی سات اور جب کہا ان کافروں نے اے اللہ اگر ہے یہ قرآن حق اے حاضہ کے بعد جو ہوبا ہے نا ضمیر فصل کا ہے الحق کا خبر ہے کانا کی اگر ہے یہ قرآن حق تیری طرف سے تو برسا ہمارے اوپر پتھر آسمان سے یا لے ہمارے پاس عذاب دردناک یعنی کافر کتنی بد دماغ ہے کتنی وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسائے ٹھیک ہے دماغ خراب نہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر قرآن ہے حق تو ہمیں توفیق دے کہ حق کی حمایت کریں یا ہمارے اوپر پتھر برسائے تو یہ کتنی بے وقوف ہے کہ اللہ نے ان کے دماغ خراب کر دیے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا صبا کا کہاں کہ قرآن میں نا لقعت کان علیہ صاحب آیا تو سبا کی جو ملکہ تھی نا کون سی ملکہ تھی بلکیس وہ کس کی پوجا کرتے تھے سورج کی تو سبا کا آدمی بیٹھا ہوتا تو حضرت معاویہ نے اس سے مذاق کی پر تیری قوم تو وہی تھی جو سورج کی پجاری تھی سورج کی پوجا کرتے تھے اس نے ہاتھ جوڑا حضرت ٹھیک ہے میری قوم سورج کی پجاری تھی لیکن آپ اپنی قوم کا حال دیں یہ قریشی نہیں تھے جو کہتے تھے کہ اگر قرآن حق ہے تو کیا پتھروں کی بارش بنو دماغ خراب تھے ان کے یا نہیں قرآن حق ہے تو کہتے کہ ہم ایمان لیں مان لیں یا پتھروں کی بارش تو حضرت باب یا بسکرائے اور شرمندہ ہو گئے کہہ رہے یا تو نے عجیب دا کیا میری قوم تو ایسی تھی آپ کی قوم ہی تو ایسی تھی قریشی تھی اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہے یہ قرآن حق تیری طرح سے تو برسا ہمارے اوپر پتھر آسمان ہی عذاب وما کان اللہ علیہ جواب شکوا جواب شکوہ میں ایک اشکال ہے ذرا غور کریں ظاہری معنی کرو تو معنی نہیں بنتا دیکھو نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب دے ان کو اور آپ ان کے اندر ہیں اور نہیں اللہ عذاب دینے والا ان کو جنا ہر کے استفار کرتے ہیں اس میں عذاب کی کیا ہے وہ نفی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا لیکن آگے اس بات ہے بمالحم کیا ہے واسطے ان کے یہ کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ تعالی حالانکہ روکتے ہیں کہ سمجھیں پہلے عذاب کی نفی اب کیا ہے اس بات ہے کہ اللہ عذاب کیوں نہ دے ان کو ضرور دے گا تو بظاہر کیا ہے ازاد ہے یا نہیں اب آپ غور سے سمجھیے عذاب ہے دو قسم ہے ایک ہے خرق کے عادت عذاب عادت کے خلاف جیسے قوم لود کے اوپر کیا برسے تھے پتھر برسے تھے یا نہیں تو عذاب عادت والا تھا یا خلاف عادت تھا خلاف عادت تھا سمجھے دوسرا عذاب کیا ہے عادی ہے عذاب عادی یہ ہے کہ جہاد کرتے کرتے کافر مر جائیں یہ کیا ہے عذاب عادی ہے بیماری آ جائے یہ کیا ہے عذاب عادی ہے کہ نیچے کی بارش شارش جائے یہ بھی عام طور پہ عذاب کا ہے عادی ہے سمجھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں یہ مشرقین مکہ کو خر کے آدھا تذاب نہیں دوں گا کیا عادت کے خلاف کیونکہ عادت کے خلاف عذاب دوں تو پھر یہ مکے پاک کے اندر رہیں اوپر سے پتھروں کی بارش ہو حالانکہ مکہ حرم محترم ہے کیا ہے حرم محترم اور اس میں میں عذاب دینا نہیں چاہتا ان کو عذاب دوں گا لیکن وہ عذاب خر کی عادت نہیں ہوگا آدی ہوگا کیا ہوگا کیسے ان کو مکے سے نکالوں گا حرم سے باہر چلے جائیں گے کہاں پہنچ جائیں گے میدان بدر کے اندر وہاں ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو آدھی عذاب کے اندر مار دوں گا تباہ کروں گا چنانچہ دار الدوا کے اندر کتنی لوگ شریک ہوئے تھے نا یہ سارے کے کہ سارے کہاں مرے ہیں مقام بدر کے اندر تو جس عذاب کی نفی ہے وہ کون سا عذاب ہے ہر جس کا اس بات ہے وہ عذاب کون سا ہے آدھی اب سمجھے ہی بات اب سنو قرآن کو ماکان اللہ علیہ وز باہن جواب شکوا اور نہیں اللہ تعالی تا کے عذاب دے ان کو خار کے عادت یا لفظ لکھو خار کے عادت عادت کے خلاف نہیں اللہ تعال کے عذاب دے ان کو خار کے عادت وان تفیح درا حال کے آپ بھی ان کے اندر ہو یہ مانیہ ہے مانے عذاب نمبر عذاب نمبرے کہ آپ بھی موجود ہوں اور عذاب آئے آپ تو رحمت اللہ ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نہیں دیں گے لیکن مقام بدر کے اندر جذاب ملا تو آپ ہجرت کر گئے تھے نا بماکان اللہ موز مانے نمبر دو اور نہیں اللہ تعالی عذاب دینے والا ان کو در حالے لے کیا, کیا کرتے ہوں استغار بیت اللہ کا تواب بھی کرتے ہیں استغفار بھی ادھر کر رہے ہیں اس کے بھی عذاب ادھر نہیں ہو رہا آگے بمالہم اور کیا ہے واسطے ان کے یہ کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ تعالیٰ یہ کون سا عذاب ہے آدھی لکھو شہید -e حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے یا مقتضی عذاب ہے مقتضی عذاب نمبر ایک حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے اور نہیں وہ متولی اس کے مسجد کے یہ متولی نہیں بن سکتے کافر نہیں متولی ہے اس کے مگر متقین لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وما ماکان سلادم دل باعد مقتضی عذاب نمبر دو یہ آپ لوگ کہیں دیکھیں نا جہاں ہندو کا بت ہوتا ہے یا عیسائیوں کے گر جو ہوتے ہیں وہاں گھنٹے بجاتے ہیں بڑے گھڑیال ہوتے ہیں ٹن ٹن ٹن اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو یہ مشرقین مکہ جو تھے نا یہ بھی بیت اللہ کے ارد گرد تاڑیے بجاتے تھے اور سیٹیں بجاتے تھے اس کو کیا سمجھتے تھے عبادت نمبر یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز میں شور مچانے کے لیے کیا کرتے ہیں تالیاں اور سیٹیاں دونوں معنی ہیں یہ مختصی عذاب نمبر دو اور نہ تھی نماز ان کی نزدیک بیت اللہ کے مگر سیٹیاں اور تاڑییں یا دوسرا معنی کہ مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں یہ ساتھ آ ایسا کام کرتے ہیں گویا کہ ان کی نماز یہی ہے فضوق العذاب پش چکھو تم عذاب کو بدر کے اندر اور عذاب کے نیچے کون سا عذاب لکھنا ہے آدی پس چکھو تم عذاب آدی بدر کے اندر بس اب اس کے تم کو فر کرتے ہو ان اللہ زین کافر بے شک جو کافر ہیں خرچ کرتے ہیں مال اپنے تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے کہ مقام بدر کے اندر جی بہت سے کافر مال بھی لائے تھے کیا اونٹ لائے تھے وہ ذیبے کرتے تھے مال لائے تھے تاکہ کام آئے تو سارا ضائع گیا یا نہیں گیا بے شک جو کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو تاکہ روکیں اللہ کے راہ سے پسند قریب خرچ کریں گے ان کو پھر ہو جائیں گے یہ مال اوپر ان کے باعث سے ارمان پھر مغلوب بھی ساتھ ہوں گے یہ نتیجہ دنیاوی ہے سما تکون والا ہے بھسراتان سما نتیجہ دنیاوی ولدین کافروں یہ نتیجہ آخر بھی ہے جو کافر ہیں طرف جہنم کے ہانکے جائیں گے کیوں ہان کے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ خبیسوں کو جہنم میں ڈال دے اور طیب جو ہیں ان کو کہاں کہاں جی بہشت میں لے جائیں تاکہ جدا کرے اللہ تعالی خبیس کو طیب سے اور کر دے خبیسوں کو بعض کو اوپر باز کے پس ڈھیر کر دیں ان سب کا کہاں ڈھیر کر دیں جہنم میں فیا فی جہنم پس کر دے اس جماعت خبیس کو ایک دوسرے کے اوپر جہنم کے اندر یہی لوگ ہیں خسارا پانے والے کو اللہ کافر و ترغیب کافروں کو ترغیب ہے توبہ کی آپ فرما دیجیے کافروں کو اگر روک جاؤ کفر سے تو بخشا جائے گا واسطے تمہارے جو کوئی گزر چکا بائی یہود یہ ترکیب ہے پہلے کیا تھی ترغیب کہ اگر روک جائیں کفر سے تو بخشا جائے گا بھائی یاد ترحیب ہے اور اگر لوٹے نہ حضور کی لڑائی کی طرف کہ حضور کے ساتھ لڑے تو پستا کی گزر چکا ہے طریقہ کس اس کا پہلے لوگوں کا کیا گزرا ہے دنیا میں تباہی آخرت میں آگاہ تو یہ بھی دنیا میں تباہ ہوں گے آخرت میں کیا ہوگا آگاہ کے لیے سنت طلب والی یہی ہے وہ کاتل متعلق فتنا مقصد جہاد جہاد کا مقصد دو چیزیں ہیں باطل کو مٹانا اور اللہ کے دین کو کیا کرنا بلند کرنا یہ مقصد جہاد ہے اور لڑتے رہو ان کے ساتھ یہاں تک کہ نہ پایا جائے شرک باطل مٹ جائے اور ہو جائے دین سارا کا سارا کس کے لیے اللہ کے لیے الائقہ رحمۃ اللہ فین التہ پس اگر رک جائیں یہ کافر کفر سے اور مسلمان بھی ہو جائیں فین التہ انل کوفر ہو بس بے شک اللہ ساتھ اس کے کے کریں گے دیکھنے والا ہے بین طول اور اگر یہ پھرے رہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جماعت مومنین اجان جان لو کہ اللہ ہی تمہارا رفیق ہے نعم المولا و نیم النصیر اور وہی ہے اچھا دوست یا کارسان اور اچھا ہے مددگار شہید اسلام